بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیلو لرنرز ہمارا سفر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے اور آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر فورٹی ون مکمل کرنے کی کوشش کریں گے پچھلے لیکچرز میں ہم نے کنزیومر بینکنگ کا جو پروڈکٹ ہے مارگیج کا اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی اور ہمارا جو آخری لیکچر تھا اس میں ہم نے ایک پرسپیکٹو لیا تھا گلوبل پرسپیکٹو جبکہ ہم اس سے پہلے پاکستان کے اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے یہ گلوبل پرسپیکٹو جو کہ مارگیج انڈسٹری کے حوالے سے تھا اس کا ایک اسٹڈی ہوئی تھی اور یہ اسٹڈی اس میں تقریباً ففٹی پلس بینکس انوالو تھے یورپ کے امریکہ کے اور جاپان کے اور اس اسٹڈی میں اس چیز کو دیکھا گیا تھا کہ ریٹیل بینکنگ میں جو مارگیج کی انڈسٹری ہے جو مارگیج کی بزنس ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور اس میں ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کی بات ہوئی جو کہ 2001 سے لے کے 2007 اور اس کے بعد جو 2008 میں مارگیج کلاسز آیا اس کے کانٹیکس میں یہ اسٹڈی کی گئی تھی اور اس اسٹڈی میں جو چیزیں سامنے آئیں اور جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتایا گیا کہ 2001 سے لے کے 2007 تک اس انڈسٹری میں بہت ریپڈ گروتھ ہوئی تھی بہت زیادہ اس کے اندر والیوم بڑھے تھے اور آل اوور دا ورلڈ اس کے اندر بہت ایکٹیوٹیز آئیں دیکھنے میں آئیں لیکن ساتھ ساتھ دو تین سے لے کر دو ہزار تک اس ایک طرح سے انڈسٹری میں جو پروفٹیبلٹی کے لیول تھے ان کے اندر ڈکلائن آنا شروع ہوا ایک اس کی وجہ ظاہر ہے بہت زیادہ کمپٹیشن تھا اور اس میں جو ایک مین اس میں ایک کانٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے پروفٹیبلٹی میں نیٹ انٹرسٹ مارجن کا اس کے اندر ایک کمی دیکھنے میں آئی اور اس کی وجہ ظاہر ہے ایک ایکسیسو کمپٹیشن تھا بہت زیادہ کمپیٹیٹرز آ گئے تھے کہ ان کو اس بزنس کے اندر پروفٹیبلٹی نظر آ رہی تھی یہ پروفٹیبلٹی میں ڈکلائن کسی حد تک میٹیگیٹ کیا گیا والیوم گروتھ کے ساتھ لیکن اسٹل جسے کہتے ہیں ویلیو کریشن نظر نہیں آئی اور اس کے بعد یہ جو چیزیں سامنے تھیں تو دو ہزار آٹھ کا جو کرائسز آیا اس نے ایک طرح سے مارگیج انڈسٹری کی سارے ڈائنامکس کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کرائسس کی وجہ سے جو دنیا میں آیا ایک سلو ڈاؤن آیا اور اس نے ساری بینکنگ کے سرکلس کو آل اوور دا ورلڈ اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اس کے ساتھ یہ چیزیں نظر آئیں اور اب یہ دیکھنا ہے اور اس اسٹڈی میں جو رسپونڈنٹس تھے جن کو یہ سوالات کیے گئے کہ اب آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ جو انڈسٹری کس حوالے سے چینج ہوئی ہے اور اس چینجنگ سرکلسٹانسز کے حوالے سے آپ کے سامنے کیا میجرز ہیں آپ جو نئے موجودہ تقاضے ہیں تو چیلنجز ہیں آپ ان کو کس طرح ایڈریس کریں گے اور جو چینجنگ سرکمسٹانسز سامنے آئے وہ یہ تھے کہ اوور آل اکنامک سلو ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے مارگیج کی انڈسٹری ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوئی تھی پھر کاسٹ آف فنڈنگ بڑھتی چلی گئی اس لیے کہ جو کیپٹل کی ریکوائرمنٹس تھی اس کے اندر ایک طرح سے ریگولیٹر کی طرف سے اور زیادہ سختیاں آنا شروع ہوئیں اور جو آلٹرنیٹ سورس آف فنڈنگ تھی اس کی اویلیبلٹی کی طرح نہیں تھی تو کاسٹ آف فنڈس ہائی ہونا شروع ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ رسک فیکٹر بھی ابھر کے سامنے آیا اور کاسٹ آف رسک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی بہت پرومیننٹ ہو گیا اس نے بھی مارگیج انڈسٹری کو بہت ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا اور اس میں جو چوتھا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ریگولیٹرس اب کنزیومر رائٹس کی بات زیادہ کرتے ہیں امریکہ میں اس کے لیے ایک پروپر ایجنسی کا قیام جو عمل میں آ رہا ہے اور آفٹر کانگریس اور سینٹ کے اپروول کے یہ جو ایجنسی ہوگی اور اسی پیٹرن پہ دوسرے ملکوں میں بھی کنزیومر رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو یہ دیکھا گیا کہ اب مارگیج انڈسٹری میں جو ایک طرح سے پلینگ کنڈیشنز ہیں جو آپ کہہ لیں کہ وہ چینج ہو چکی ہیں اور ان کے جو پلیئرز ہیں یہ چیلنجز ان کے سامنے ہیں تو وہ ان چیلنجز کو ایک طرح سے اس طرح اوورکم کریں گے رسپونڈنٹ سے جب سوال کیے گئے اور ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں جو ایک فیکٹر سامنے آئے وہ یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی سیلز کی جو کیپبلٹیز ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی ہے اس کو ایک طرح سے امپروو کریں گے ہم کراس سیلنگ کے آسپیکٹس کو بڑھائیں گے ہم ریموٹ چینل کا استعمال زیادہ کریں گے ہم کسٹمر بیسڈ پرائسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ رسک مینجمنٹ کے پروسیس کو آگے بڑھائیں گے اس کے اندر مزید امپرومنٹ لے کے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈل اور جو آپ کہیں بیک آفیس میں آپٹمائزیشن کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم آؤٹ سورسنگ کریں گے آف شورنگ کریں گے یا ہم دوسرے ان کے ساتھ اپنی آپریشنس کو انٹیگریٹ کریں گے اس میں انہوں نے آئی ٹی آپریشن کی بھی بات کی آئی ٹی آپٹمائزیشن کی بھی بات کی کہ کس طرح آپ آئی ٹی کو سنٹرلائز کریں گے آف شور کریں گے یا اس طرح کر کے آپ اس پرٹیکولر آسپیکٹ کو کنزیومر بینکنگ میں اور مارگیج کے اس کے اندر لے کے آ کے آپ اپنی افیکٹونیس بڑھائیں گے اس سارے سینیروں کو جب سمرائز کیا گیا تو یہ سامنے آئی یہ جو مارگیج انڈسٹری کا بزنس ماڈل تھا اس کے پیرامیٹرز اب کسی حد تک کی ہیں جو کہ اور پہلے چونکہ گروتھ بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے یہ ماڈل اتنا زیادہ اس کو زیادہ توجہ نہیں دی گئی لیکن اب نئے تقاضوں کے تحت اس ماڈل میں جو تبدیلی آنی ہے اس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹینڈ الون بیسس پہ یا ہک اسٹریٹجی ہے کہ دوسرے پروڈکٹ کے ساتھ اس کو کر کے کیا جائے وہ اب سکسیسفل نہیں ہوگی بلکہ آپ کو ہائبرڈ اپروچ لینی پڑے گی کہ مارگیج کے پروڈکٹ کو دوسرے پروڈکٹ کے ساتھ بنڈل کر کے آپ ایک طرح سے اپنے کسٹمرز کو آفر کریں گے اور اس میں جو پھر چیز واضح ہوئی اور اس کا ہے کانٹیکسٹ پاکستان میں بھی اپلیکیبل ہے وہ یہ کہ وہ بینکس جو کہ ڈپازٹ کے حوالے سے جن کی ایک فنڈنگ ہے ڈپازٹ مکس ہے اور ان کے پاس ایک چیپر سورس آف فنڈنگز ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ مارگیج کی ایکٹیویٹیز کو پروفیٹیبلی انگیج کر سکتے ہیں اس کے اندر وہ ظاہر ہے میجرز لا کے اس کو کر سکتے ہیں تو وہ بینک جن کی ڈپازٹ بیس اچھی ہے وہ ظاہر ہے اس پوزیشن میں ہے لیکن سٹینڈ الون اسپیشلسٹ جو ہیں مورگیج کے ان کے لیے اب وہ پہلے جیسے حالات نہیں ہیں اور ان سب چیزوں کو جب ہم ایک طرح سے پرسپیکٹو میں لاتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستانی بینکس بھی اس چیز کو مد رکھیں ساتھ ساتھ لیکن یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ایک ہاؤزنگ ایک ایسا ایریا ہے جس کو کسی بھی کنٹری میں اس کی اکانومی کے اندر اہمیت ہے اور خاص طور پہ ان اے ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان اور جب ہم بیس آف دا پیرامڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہاؤزنگ سیگمنٹ کی اہمیت ہے یہ ٹرانسپورٹیشن کے بعد اور انرجی سے پہلے اس کے جو اندر جو ٹو دی ایکسٹینٹ آف اندازن 350 ہنڈریڈ اینڈ بلین پلس جو ڈالرز ہیں وہ اس کے اندر ایک طرح سے یہ مارکیٹ ہے اس کے اندر مارگیز کی پیمنٹس ہیں ریپیئرز ہیں امپیوٹیڈ رینٹس ہیں تو یہ وہ ایریاز ہیں جس کو اگر ہم مد نظر رکھیں ہم ڈیمانڈ کی بات کریں پوٹینشیل کی بات کریں تو اٹ از آلویز دیئر تو آن پارٹ آف دا پلیئرس ان دا مارگیج انڈسٹری ان دا بینکنگ سیکٹر اب ضرورت اس چیز کی ہے تو وہ اپنی اپروچ کو اس طرح چینج کریں کہ اس سیکٹر کو بھی فوکس کریں اس سیکٹر کو بھی انگیج کریں اور اس میں خاص طور پہ جو مثال دی گئی پاکستان میں ایک این جی او کی جنہوں نے بہت افیکٹولی بہت ایک طرح سے سکسیزفلی ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس میں صرف ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیون ہنڈریڈ وہ لوگوں کو چیپر ایک طرح سے ہاؤسنگ پرووائڈ uh, کرتے ہیں اونرشپ بیسس پہ اور یہاں جب ذکر ضروری کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو اسکواٹر ایلیمنٹس ہوتے ہیں پاکستان کی تھرٹی پرسینٹ آبادی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کچی آبادیوں میں رہتی ہے جس میں ان کے لیگل رائٹس نہیں ہوتے اس کی وجہ سے دوسری سوسائٹی کی کمپلیکیشنز آتی ہیں جیسا کہ اگر کچھ سوشل سروسز گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے تو ایسے لوگوں کو ظاہر ہے جب ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ وہ جہاں رہتے ہیں کل کو وہ یہاں سے نکالے جا سکتے ہیں تو آپ ان کو سروسز کیسے پرووائڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یوٹیلیٹیز کا بھی ذکر کیا کہ اگر ہم نے وہاں جگہوں پہ سیوریج کو پرووائڈ کرنا ہے سیوریج کی فیسلٹیز دینی ہیں واٹر کی فیسلٹیز دینی ہیں گیس کی دینی ہے یا الیکٹریسٹی کی تو یہ جو ایک طرح سے سیٹلمنٹس ہوتے ہیں ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کو فارمل اس میں لانے کے لیے ضرورت ہے اور اس میں جو بینکنگ سیکٹر ہے اور خاص طور میں پاکستان کے کچھ کمرشل بینکس ہیں وہ انیشیٹو لے کے اس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک بزنس کیس ہے کہ جہاں پر ایک طرف بزنس کیس کے حوالے سے اس میں پیسہ بھی بنائیں گے پروفٹیبلٹی بیٹین کریں گے اور سوسائٹی کو بھی سرو کریں گے تو اس طرح ہم نے ہاؤزنگ کے حوالے سے مارگیج کے حوالے سے اپنی یہ جو ٹاپک تھا اس کو مکمل کرنے کی اس کے مختلف آسپیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی آئیے اب اس کے بعد ہم اب ایک دوسرا جو کنزیومر فائننسنگ کا پروڈکٹ ہے آٹو لون کے حوالے سے ہم اس کی بات کرتے ہیں اور ہم جب آٹو لون کی بات کرتے ہیں پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم نے آپ کو ذرا سا بتایا تھا تھوڑا سا بریفلی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو پاکستان کی آٹو انڈسٹری ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہاں اس پرسپیکٹو کو جاننا اس کی اویئرنیس اس لیے اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی سبجیکٹ کو لرن کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں چاہے ہم کنزیومر ہوں چاہے ہم پارٹ آف دا بینک ہوں یا ہم کنزیومر بینکنگ کے اسٹوڈنٹ ہوں تو یہ جو کہ آٹو انڈسٹری کے ایک اپنے ڈائنامکس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے اس حوالے سے جو فگرز سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک اہم انڈسٹری ہے جو پاکستان کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کا سکسٹین پرسینٹ شیئر پروڈیوس کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جی ڈی پی کے حوالے سے بات کریں تو ٹو پوائنٹ ایٹ ایک طرح سے جی ڈی پی کا ان کا ہے اور ایپسلوٹ ٹرمس میں 3.6 بلین ڈالرس اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو آٹومیٹو پارٹس کی بات ہوتی ہے وہ بھی مارکیٹ جو ہے اٹ از ٹو دی ایکسٹینٹ آف اراؤنڈ 1 بلین ڈالر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سٹیٹس ہیں جو اس کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس انڈسٹری کی اہمیت پاکستان جیسی کنٹری کی اکانومی میں کیا ہے اس میں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں تقریباً ایک لاکھ بانوے ہزار لوگوں کو یہ جاب پرووائڈ کرتے ہیں اور پاکستان میں جو ویکلز کی رجسٹریشن ہے اٹ از ٹو دی ایکسٹینٹ آف فائیو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے آٹو پارٹ کی ایک طرح سے امپورٹ ہوتی ہے جو آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے تو یہ ساری جب آپ اس کو اوور آل میکرو ویو لیتے ہیں جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم اس وقت اسپیسیفکلی ایک بینک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بینک جو ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر کے اس پروڈکٹ کو لانچ کر کے اور الٹیمیٹلی اس میں سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس انڈسٹری کی اسٹیٹس کو اس اوورویو کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ وہ پروڈکٹس کی الٹیمیٹ ڈیولپمنٹ اس کی آگے پرائسنگ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈسٹریبیوشن اس کی ڈیلیوری اس کی سروسنگ وہ سارے فیکٹرز ظاہر ہے اس کے اندر اکاؤنٹ فار ہوں گے اس میں ہم یہ بھی اگر دیکھیں کہ وہ کون سے پلیئرز ہیں آٹو انڈسٹری میں جو کہ اہم ہے کی پلیئرز کون ہیں اور ان کا آپس میں انٹریکشن ان کے اپروچز اور ان کی پالیسیز جو ہیں وہ کس طرح اوور آل انڈسٹری کے ڈائنامکس کو امپیکٹ کرتی ہیں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس میں چھ فیکٹرز جو ہیں یا چھ آپ کہہ رہے ہیں کی پلیئرز ہیں جو سامنے آتے ہیں اس میں ایک آٹو مینوفیکچررز ہیں اور پاکستان کے کیس میں پانچ یا چھ تقریباً میجر آٹو مینوفیکچررز ہیں جو کہ فارمل سیکٹرز میں ہیں اس کے بعد کار کے ڈیلرز ہیں آترائز ڈسٹریبیوٹرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آٹو پارٹ مینوفیکچررز ہیں آٹو پارٹ ڈیلرز اور امپورٹرز ہیں اور اس کے بعد جو آپ دیکھتے ہیں یہ جو ریپیئر شاپس ہیں گراجز ہیں اور انشورنس کمپنیاں یہ وہ سارے کی پلیئرز ہیں جن کی پالیسیز اور ایٹ ٹائمز ان کے گولز ان کے اوبجیکٹیوز ایک طرح سے کمپیٹنگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دیکھنا اس چیز کو ہے کہ جو کمپیٹنگ ہوتے ہیں تو ان کے گولز ہوتے ہیں جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ اوور انڈسٹری کو کس طرح امپیکٹ کرتا ہے تو ایک بینک کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے یہاں ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پاکستان کے کیس میں ایک ایوریج کار جو پیسنجر کار ہے جو کہ ون تھاؤزن سی سی کے ہے کیا اس کی پرائس ہائر سائٹ پہ ہے اور اگر ہائر سائٹ پہ ہے تو اس کے کازیز کیا ہیں اس کو انالائز کرنا ضروری ہے ظاہر ہے ہمارے اس سبجیکٹ میں اس وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں یہ ظاہر ہے کسی اور سبجیکٹ میں ایک طرح سے کور کیا گیا ہوگا لیکن یہاں صرف یہ ایک سوال جو اٹھایا گیا ہے اس میں یہ ضرور جاننا ضروری ہے کہ کیوں پرائسیز ہائی ہیں اور اگر ہائی ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں اس میں ایک جو فیکٹر سامنے آتا ہے اور یہ جو مینوفیکچررس کی اپنی سٹیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی اینوئل انسٹالڈ کپیسٹی جو ہے 150,000 اینڈ ففٹی پلس یونٹس ہیں پاکستان میں لیکن اس وقت جو فگر آئی ہیں سامنے نومبر 2009 تک کی یہ پروڈکشن جو ہوئی ہے وہ اراؤنڈ 46 سکس ٹو فورٹی سیون یونٹس ہیں نومبر تک یہ فگرز میں جو آپ کو گیپ نظر آ رہا آتا ہے یہ بہت آویس ہے اور اس سے فائنانس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ لوگ یقیناً واقف ہو گئے ہوں گے کہ جب ان کی انسٹالڈ کیپیسٹی جس میں فکسڈ کاسٹ uh, کا ایلیمنٹ شامل ہے اگر وہ پوری طرح یوٹیلائز نہیں ہے تو پھر وہ پرائسیز کو زیادہ بڑھا کے ان کاسٹ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے ظاہر ہے جس میں بینکوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لیکن اس میں جو گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کی منسٹریز ہیں ان کے لیے ضرورت ہے کہ اس آسپٹ کو بھی دیکھیں اور یہ جو ہائر پرائسیز ہیں پیسنجر کار کی کیونکہ پاکستان میں اگین ٹرانسپورٹیشن جو ہے ایک اہم ایریا ہے اور اس میں جو عام پبلک ہے ان کے لیے ضرورت ہے کہ کس حد تک ان کو یہ ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں مہیا کی جائیں جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں اس انڈسٹری کے کانٹیکٹس کو سامنے رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اگر ہم پروڈٹ کو ڈیولپمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک طرح کی کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ ہم نے جو پروڈکٹ ڈیولپ کرنا ہے اس کے فیچرز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے ظاہر ہے بہت سی چیزیں اس کے اندر آپ کے اختیار میں نہیں ہیں آپ کے اوپر ان کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے لیکن آپ جب ان کو اکاؤنٹ فار کریں گے ان کو مد نظر رکھیں گے تو آپ ایک افیکٹو پالیسیز کو بنانے میں آپ کو اس کو مدد ملے گی جب ہم نے یہ چیزیں دیکھ لیں تو آئیے اب پاکستان ہی کے کانٹیکسٹ میں ہم تھوڑا سا وہ آسپیکٹ دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے ہر پروڈکٹ کے حوالے سے بات کی وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پروڈنشل ریگولیشنز آن آٹو لونز ظاہر ہے یہ پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں اور بار بار اس کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ اس کو وہ پلیئرز جو فائنانس انڈسٹری میں کنزیومر بینک انڈسٹری میں انوالو ہیں بینکس اینڈ ڈی ایف آئیز ان کو ان پروڈینشل ریگولیشن کو فالو کرنا ضروری ہے اس میں جو پہلا ریگولیشن ہے آٹو لون کے حوالے سے وہ بہت واضح اور اسپیسیفک ہے کہ یہ جو لون دیے جائیں گے انڈیویژلس کو دیے جائیں گے فار دیئر پرسنل یوز یہ کمرشل پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوں گے اس حوالے سے بینکس اور ڈی کو یہ چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر انہوں نے آٹو فائنینسنگ کرنی ہے اگر اس کے اندر کوئی کمرشل پرپز انوالو ہے تو وہ پھر کنزیومر بینکنگ میں نہیں آئے گا بلکہ وہ ایس ایم ای کارپوریٹ یا کمرشل بینکنگ کے دارے کار میں آئے گا اور اس کے سیپریٹ ریگولیشنز ہیں اور اس چیز میں اس حوالے سے بہت اسٹیٹ بینک پرٹیکولر ہے اور وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اس لیے یہ زیادہ اس پہ امفسز یوں ہے کہ اگر آپ آٹو میں یہ چیز کی کیئر نہیں کریں گے تو دی آر آر اور ہیونگ ابیوز کہ آپ نے گاڑی جو لی ہے ایک بہتر ٹرمس پہ لی ہے سافٹ ویئر ٹرمس پہ ہے لیکن آپ اس کو پرسنل یوز کے بجائے کمرشل یوز میں لے جا رہے ہیں جس سے اس کے پیچھے جو ایک اسپرٹ ہے لوگوں کو ایک چیپر موڈ آف ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جائے اس کا مقصد ایک طرح سے نگیٹ ہو جاتا ہے تو اس پرپز کو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اور بینکوں کے لیے ضروری ہے تو اس کو مد نظر رکھیں اس کے ساتھ دوسرا جو ریگولیشن ہے اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ فائنانسنگ کا جو ڈیوریشن ہے جو ٹینور ہے وہ سات سال سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے سیون ایئرز کا پیریڈ ظاہر ہے اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم کا لون ہے یہ لانگ ٹرم کے اس میں نہیں جاتا اور اس میں ظاہر ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکوں کی جو انوالومنٹ ہے جو بینکوں کا ایک طرح سے اس کے اندر پیسہ لگا ہوا ہے اس کی جب آپ لکوڈیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم رینج کے اندر آنا چاہیے اس لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے سیون ایئرس کی میکسیمم جو ہے ایک طرح سے پابندی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ریگولیشن ہے جو جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 10% کی ڈاؤن پیمنٹ ہونی چاہیے 10% پرسینٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے 10% پرسینٹ سے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ بینکس اپنی پالیسیز کے حوالے سے کسٹمر پروفائل کے حوالے سے وہ کس طرح کرتے ہیں لیکن منیمم ڈاؤن پیمنٹ ٹین پرسینٹ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر ایک اور ضروری ریسٹرکشن ہے کنڈیشن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے وہ یہ کہ جو پرائس ہے وہ ایکس فیکٹری ٹیکس پیڈ پرائس ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے اس کو بیس بنا کے فائنینسنگ کرنی چاہیے اور اس پرٹیکولر آسپیکٹ کو مینشن کرنے کا مقصد اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ ہے کہ پریکٹیکلی مارکیٹ میں دیکھا گیا ہے ایسی پریکٹسز سامنے آئی ہیں کہ جو انفارچونیٹلی ابیوز کرتی ہیں سسٹم کو اس میں جو انویسٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ڈیلرز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے پریمیم چارج کر رہے ہوتے ہیں اس ایکس فیکٹری ٹیکس پیڈ پرائس پہ تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کو یہ تاکید ہے کہ آپ نے وہ پریمیم یا جس کو ہم عام الفاظ میں آن کہتے ہیں وہ فائنینسنگ نہیں کرنی آپ نے وہ اگر کوئی کسٹمر انٹرسٹڈ ہے تو وہ کسٹمر پھر اپنے سورسز سے وہ پریمیم یا آن جو ہے وہ ایک طرح سے فائنانس کرے گا تو آپ نے اسپیسیفیکلی اس میں صرف ٹیکس پیڈ جو ہے ایکس فیکٹری اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس کے بعد جو ایک طرح سے ریگولیشن ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ بینک کے نام ہائی پاٹوکیٹ ہوگی پراپرلی اور اس کے لیے جو ہائی پاٹوکیشن کے ڈاکومنٹیشن ہے آپ اس کی فارمیلٹیز کمپلیٹ کریں گے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو میٹ کریں گے اور کسٹمر کے ساتھ اس چیز کا ایگریمنٹ کریں گے اس کے بعد جو اس میں اور چیز اہم ہے وہ ہے انشورنس ظاہر ہے گاڑی ایک امویبل ایسٹ ہے اور یہ ویئر ٹیئر اس میں ہوتا ہے اس میں خدانہ خواستہ ایکسیڈنٹس کے ڈر ہوتے ہیں تو اس کی کمپریہینسو انشورنس ان آرڈر ٹو سیف گارڈ دی رسک آف ناٹ اونلی دا کسٹمر بٹ دا لینڈر ایز ویل اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشورنس کی طرف اشارہ ہے کہ انشورنس کو پراپرلی ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ پراپر ٹیکس جو انشورنس کے جو پریمیمس ہیں ان کی پیڈ رسیٹ ہونی چاہیے انشورنس ویلڈ ہونی چاہیے اور یہ اپ فرنٹ جو ہے انشورنس کرائی جاتی ہے اور کسٹمر سے جب آپ ایک طرح سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ جی اب جب آپ سے اینوئل انسٹالمنٹ لی جائے گی اس کے اندر جہاں پر مارک اپ پرنسپل ری پیمنٹ اس میں ایک طرح سے انشورنس پریمیم بھی شامل ہوگا تو یہ انشورنس کا پہلو جو ہے اس کے اندر اہم ہے اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے اور جو کہ پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے بہت پرابلم کریٹ کرتی ہے کسٹمر کے لیے اور بینکس کے لیے وہ ہے ان کیس آف ڈیفالٹ ان کیس آف ڈیفالٹ ظاہر ہے بینک کو یہ رائٹ right ہے لیگل ایک طرح سے کہ وہ گاڑی جو ہے وہیکل جو ہے اس کو ری کیا جائے لیکن یہ پروسیجر جو ہے اکثر بہت ایک طرح سے انپلیزنٹ پلیزنٹ کرتا ہے اور پریکٹیکل لائف میں دیکھا گیا ہے کچھ ایسے انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں کہ بینکوں نے جو ٹیکٹس استعمال کی ہیں وہ ایک پروفیشنل نہیں تھیں اور انہوں نے جو لوگ استعمال کیے تھے جو ان کی ٹیمز تھیں ان کی اپروچ جو تھی وہ بہت غیر مناسب تھی تو سٹیٹ بینک اس چیز کی طرف ایمفیسائز کرتا ہے کہ تو اسٹارٹ وتھ ریپوزیشن کا جو پروسیس ہے وہ پراپر ہونا چاہیے ڈگنیفائڈ ہونا چاہیے آپ کسٹمر کو ابیوز نہیں کریں گے کسٹمر کو ایک طرح سے تھریٹن نہیں کریں گے اور اس میں ظاہر ہے روپ ریپوزیشن کا جو پروسیس ہے اس کے اندر اگر کوئی چارجز انوالو ہوں گے تو آپ صرف اس حد تک چارجز لیں گے جو آپ نے ایکچولی انکر کیے ہیں اس پروسیس میں یا پھر وہ چارجز آپ نے اگر میکسیمم چارجز ہیں اسکیجول آف چارجز میں اگر آپ نے مینشن کیے ہیں تو آپ وہ لیں گے اور اس کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے ری پیمنٹ اسکیڈیول ری پیمنٹ اسکیڈیول بھی اس میں اہم اس لیے ہوتا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر فریکوینٹ چینجز آتی ہیں بعض دفعہ ری پیمنٹ ارلی ہو جاتی ہے بعض دفعہ ڈیلے پیمنٹ ہوتی ہے تو جو اگر ریوائز ری پیمنٹ اسکیڈیول سامنے آتا ہے تو بینک کی ذمہ داری ہے کہ کسٹمر کو کانفیڈنس میں لے کے بتائے کہ اگر کوئی چینجز آئے ہیں کوئی مارکٹ ریٹ میں چینجز آئے ہیں تو اس کی حوالے سے ری پیمنٹ اسکیڈیول ریوائز ہو گیا ہے تو کسٹمر uh, کو پراپرلی انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ کسٹمر کو پتہ چلے کہ اس نے جو ری پیمنٹ کرنی ہے وہ اس کا پروگرام اس کی موٹرائزیشن وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ریگولیشن ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ظاہر ہے نئی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر یوزڈ کار یا اولڈ کارس کی بھی فائنینسنگ ہوتی ہے تو یہاں پہلے تو اسٹیٹ بینک ایک طرح سے پابندی لگاتا ہے کہ گاڑی جو ہے اس کی عمر 5 سال سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے وہ گاڑی پانچ سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے اس کو اس لیے بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ گاڑی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر خاص طور پہ پاکستان کے روڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے ویئر اینڈ ٹیئر ڈیپریزیشن بہت ہوتی ہے تو پانچ سال سے پرانی گاڑی کا جو ہوگا ایک طرح سے کنڈیشن وہ ایسٹ کے پوائنٹ ویو سے ایسی نہیں ہوگی کہ اس کی فائنینسنگ کی جا سکے اور اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے وہ ضرورت ہے کہ اس پالیسی اس کو بہت کلیئر کیا جائے اور بینک کے سامنے ڈی ایف آئی کے سامنے جو فائنینسنگ کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یوزڈ کار کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے جو ایک طرح سے سورسز ہیں وہ کیا ہیں اس کے کیا فیکٹرز ہیں اور اس میں کوئی سرپرائزز نہیں ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو ریگولیشن ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے پروڈینشیل ریگولیشن وہ ہے ڈیلرز کا نیٹ ورک جیسے ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ وہ کی پلیئر ہے اس آٹو انڈسٹری میں جس کی ایک طرح سے ڈسیزنس جس کی پالیسیز جس کی اپروچ جو ہے ساری انڈسٹری کو بہت significantly impact کرتی ہیں تو ڈیلرز کا جو نیٹ ورک ہے اس کا جو ایک طرح سے پینل ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں مال پریکٹسز کو یا ان ایتھیکل پریکٹسز کو ایک طرح سے انکریجمنٹ نہ ملے اور یہ پراپر ہونا چاہیے بینکس کے اور ڈیلرس کے درمیان ایگریمنٹ رائٹنگ میں ہونے چاہیے اور اس میں اس چیز کو مدنظر نظر رکھنا چاہیے کہ وہ صرف اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ جنرل پبلک کے انٹرسٹ کو بھی مد رکھتے ہیں اور اس کے اندر جو آپشنز ہیں اس کے اندر جو دوسرے کلازیز ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ بینک کو اندازہ ہو کہ کسی کو ایک طرح سے ایکسپلائٹ نہیں کیا جا رہا اس کے بعد جو اس کے اندر ایک اور آسپیکٹ ہے پروڈینشیل ریگولیشن میں وہ اس حوالے سے ہے کہ جو پروویژنگ کا کانسیپٹ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے مارگیج میں بات کی تھی کہ اگر لونس ڈیلیکوئنٹ ہو جاتے ہیں آٹو لونس اگر یہ پینٹ میں ڈیلے ہو رہی ہے تو کس طرح بینک نے اس کو پروویژن کرنا ہے اور اسٹیٹ بینک کیا چیز سامنے لاتا ہے کہ آپ نے پروویژنگ میں ڈاؤٹفل थर्ड स्टैंडर्ड और लॉस की बात करनी है और उसमें टाइम पीरियड वही इन्वॉल्व हैं 90 डेज 180 एटी डेज और ओवर 180 एटी डेज तो ये जब चीज़ें सामने आती हैं हम इन प्रोडेंशियल रेगुलेशन को सामने रखती हैं तो फिर एक बैंक्स के लिए जो एक ऑटो लोन का प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहा है कम अज कम एक स्टार्टिंग पॉइंट सामने आ जाता है इन प्रोडेंशियल्स को मद्देनजर रखते हुए फिर बैंक्स अपनी रिस्पेक्टिव ऑटो लोन्स की पॉलिसीज डिवेलप करते हैं वो ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट डिवेलप करना है اور یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو مارگیج فرینکلی اس کے بہت سارے فیچرس بہت کامن ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ کوئی چینجز بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں ہوتے اگر ہم مثال لیں جیسے ہم نے مارگیج میں بات کی تھی ایک سامپل یا اگزامپل کے طور پر کہ جو ایک آٹو لونس کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے فیچرز کیا ہوتے ہیں ٹو اسٹارٹ وتھ یہ ظاہر ہے اس کی فائنینسنگ ایز پر ریگولیشن 7 سال سے زیادہ کی نہیں ہوتی اور یہ جو آٹو لونز ہیں اس کے مختلف بینکس جو ہیں مختلف ایک طرح سے پروڈکٹس کو ایک طرح سے فارمز دیتے ہیں ایک اس میں وہی کانسیپٹ ہے کہ جو سٹینڈرڈ پروڈکٹ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو آن افورڈیبل ریٹس ود 10% پرسینٹ ایکوٹی یہ پروڈکٹ آفر کرتے ہیں ایک اس میں ہوتا ہے آپ بی ٹی ایف کا کانسیپٹ ہے کہ آپ دوسرے بینک کے کسٹمرز کو ایک طرح سے انکریج کرتے ہیں کہ آپ کے کمپیٹیو ریٹس کمپیٹیو ٹرمس کے اوپر آئیں پھر اس میں ایک اور کیٹیگری یہ ہے جو بینک کے پرائم کسٹمرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کی ایک کریڈٹ ہسٹری ہوتی ہے ان کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے ان کو ایک بہتر ٹرمس پہ پریفرڈ کسٹمرس کو ایک طرح سے آفر کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے وہ ہے نو no ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے نو no ڈاکومنٹیشن کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک ایسی بزنس کوئی ایسا انڈیویجول جو جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کریڈٹ ہسٹری ہے اور اس کو اگر آپ ایک طرح سے فائنینسنگ کریں گے لیکن یہ فائنینسنگ ویری کرتی ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہ ساڑھے سات لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ اس میں نو ڈاؤن ڈاکومنٹیشن انوالو ہے اور نارملی اس کے اندر یوزڈ کارس اس کے اس کٹیگری کے اندر آتی ہیں تو یہ جو ہم نے آپ کو تین یا چار آسپیکٹس بتائے اس طرح اس کے مختلف بینکوں کے ہوتے ہیں اس کے بعد جو چیز آتی ہے کہ جو اس کی لوننگ کا جو ایک طرح سے اماؤنٹ ہے جو آٹو ہیں یہ ہوتے ہیں یا تو ایک طرح سے فائنانسنگ کے طور پہ یا لیزنگ کے طور پہ تو اس میں نارملی بینکس یہ کرتے ہیں جو بینکس کے ایک طرح سے اپروچ ہوتی ہے کہ میکسیمم پیریڈ تو دونوں کیسز میں سات سال کا ہوتا ہے لیکن لیزنگ کے لیے منیمم پیریڈ نارملی تین سال ہوتا ہے اور فائنانسنگ کے لیے منیمم منیمم پیریڈ ایک سال کا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے انکم ریکوائرمنٹس کی انکم ریکوائرمنٹس کے بھی پیرامیٹرس وہی ہی ہیں جو ہم نے مارگیج میں آپ کے ساتھ ایک طرح سے شیئر کیے تھے کہ اس میں انکم کا سورس ہونا چاہیے اس میں یہ پتا ہونا چاہیے جو انکم ہے پروپرلی سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹڈ ہے اور آپ نے ظاہر ہے ایکسٹرنل ایجنسیز کے ساتھ انکم کی ایسٹیمیشن کروائی ہوئی ہے اور نارملی جو بینک اس میں رکھتے ہیں کہ کم از کم 12,000 پر منتھ کی جو آپ کی اگر انکم رینج ہے تو وہ ایک طرح سے کوالیفائی کرتا ہے انڈیویژل کسٹمر جو کہ آٹو لین لون لے سکتا ہے اور اس کے بعد اس میں جو مارک اپ ریٹ ہوتے ہیں وہ ویریبلز ہوتے ہیں گاڑیاں جو آپ فائنانس کرتے ہیں وہ نارملی برانڈ نیو کارس لوکلی مینوفیکچرڈ ہوتی ہیں یا امپورٹیڈ جو باہر سے آتی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو ریکنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں ان رجسٹرڈ آپ اس کو بھی فائنینسنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور الجیبل کیٹیگری ہے وہیکلس کی جو کہ اس کو لائٹ کمرشل وہیکل کہتے ہیں آپ اس کو بھی ایک طرح سے فائنینس کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کنڈیشن وہی ہوگی کہ وہ انڈیویجل کے پرسنل یوز کے لیے ہوگا اور اس کے بعد جو اس پروڈکٹ فیچر میں ایک اور آتی ہے وہ ڈیٹ برڈن کی بات کرتے ہیں اور ڈیٹ برڈن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو اس کی ٹیک ہوم ہے اور جو اسٹالمنٹ ہے وہ ففٹی پرسینٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ انشور کرنے کے لیے کہ کسٹمر نے اگر بینک سے آٹو لون لیا ہے تو اس کی سروسنگ میں اس کی ری میں کہیں وہ اپنے اپنے ریسورسز کو اسٹریچ تو نہیں کر رہا تو کل کے وہ کل کو مشکلات کا شکار ہوگا تو ڈیٹ برٹن کو ظاہر ہے اسرٹین کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد کچھ بینکس جو اس کے اندر کچھ اور جو امپلائیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اگر وہ کوئی امپلائڈ بندہ ہے کوئی امپلائڈ انڈیویجوئل ہے یا وہ سیلف امپلائڈ بزنس مین ہے یا وہ ایک طرح سے سیلف امپلائڈ پروفیشنل ہے تو اس کو کم از کم ایک سال کا ایس کمپیئر ٹو ہم نے مارگیج میں دو سال کی بات کی تھی ایک سال کا پیریڈ اس بزنس کے اندر ہونا چاہیے جب ہم امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم سیلریڈ انڈیویجول کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اگر کوئی کانٹریکٹ امپلائی ہے تو اس کی کم از کم ایک سال کی کانٹریکٹ جاب ہونی چاہیے اس کے برعکس اگر کوئی فل ٹائم ریگولر امپلائی ہے تو کم از کم اس کی چھ مہینے کی امپلائمنٹ ہونی چاہیے تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جس کو ہم مدنظر نظر رکھ کے پروڈکٹ فیچرز ہیں اس کی بات کرتے ہیں اس میں کچھ بینکس اور ایڈیشنل انسینٹوس دیتے ہیں اپنے کسٹمرس کو ظاہر ہے کمپٹیشن ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں پرائسنگ میں بھی کمپیٹ کرتے ہیں کچھ فیچرز جو بینک آفر کرتے ہیں ایڈیشنل وہ یہ ہے کہ وہ فری ٹریکر فیسلٹیز دیتے ہیں ٹریکر فیسلٹیز آپ جانتے ہیں کہ گاڑی کو وہیکل کو سیکیور کرنے کے لیے کہ ان کیس آف تھیفٹ یا اگر ہولڈ اپ ہو تو آپ کس طرح اس کو ٹریک کر سکتے ہیں وہ ظاہر ہے اس کی کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں ان کے پاس الیبریٹ سسٹمز ہیں لیکن وہ جب آپ وہ ایک پرٹیکولر ٹیکنیک جو ہے وہ پرٹیکولر چیز گاڑی کے اندر لگاتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے کاسٹ ہے تو کچھ بینکس جو ہیں, اس کاسٹ کو ایک سے اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور کسٹمر کو یہ آفر کرتے ہیں پھر اس میں کچھ انسینٹو یہ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ایک طرح سے ری پیمنٹ انسٹالمنٹ ہالیڈے کی بات کرتے ہیں کہ اگر جسے کہتے ہیں کہ فیسٹو سیزن آ رہا ہے عید کا موقع ہے یا رمضان ہے تو ونس ایئر کچھ بینک سے کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں آپ اپنی منتھلی ری پیمنٹ سٹالمنٹ جو ہے ڈیفر کر سکتے ہیں یہ سہولت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ری پیمنٹ کا بھی بہت بینکس کہتے ہیں کہ ہم کوئی چارج نہیں لیں گے اس میں زیرو پینلٹی ہوگی یہ سارے کچھ ایڈیشنل فیچرس ہیں انشورنس کی بھی بات اس میں ہوتی ہے کہ انشورنس بھی وہ کمپیٹیٹو ٹرمس میں انشورنس کمپنی کے ساتھ ارینجمنٹ کر کے اپنے کسٹمر کو آفر کرتے ہیں تو یہ جو فیچرز جب ہم نے بات کی ان وے جس طرح مارگیج میں بات کی گئی تھی اس کے بعد لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اس میں ہم پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں کامن نظر آتی ہیں وہ کامن چیزیں کیا ہیں آپ نے ایکسٹرنل ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جس میں انکم ایسٹیمیشن ہے جس کے اندر آپ نے ظاہر ہے جو انکم اسٹیمیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے آپ نے ڈیٹا چیک کرنا ہے آپ نے جو کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہے اس سے کانٹیکٹ کر کے کسٹمر کی کریڈٹ ہسٹری لینی ہے پھر اس میں رپورٹنگ کا کانسیپٹ ہے رپورٹنگ بھی آپ نے اسی طرح کرنی ہے آن ا جس میں آپ کو پتا چلے کہ آپ کا جو آٹو لون کا فولیو ہے وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اس کی کیا ہیلتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ایریاز ہیں اس میں یہ ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ اس کی ایک رپورٹ ایم آئی ایس بناتے ہیں جو اپنی سینئر مینجمنٹ کو سامنے جاتی ہے اس میں جو ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ ہے اسکور کارڈ کا کانسیپٹ ہے کہ کسٹمر کے حوالے سے سینئر مینجمنٹ کو ڈسیجن میکرز کو یہ پتہ چلے کہ آٹو لون کا پورٹ فولیو اس وقت کس حال میں ہے اور اس کے بعد یہ ایک اور چیز جب ہم آخر میں پروسیجرز کی طرف آتے ہیں تو جب ہم نے مارگیجز میں بات کی تھی تو پروسیجر وہی ہے کہ پری ڈسبرسمنٹ کے ڈاکومنٹیشن وہ پراپر ہونے چاہیے وہ ساری اس کی فارمیلٹیز کمپلیٹ ہونی چاہیے اور کیڈ اس کی ڈسبرسمنٹ اسی صورت میں کرے گا لمٹ اسی صورت میں فیڈ کرے گا کہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ساری فارمیلٹیز پوری تو یہاں پر کیڈ کا وہی رول ہے جو مارگیج میں تھا اس کی وہی امپورٹنس ہے اس کی وہی رول رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں اور اس کو ظاہر ہے جو کیڈ ڈپارٹمنٹ ہے کسی بھی بینک کا اس کی فنکشنز ویسے ہی اپلائی ہوتی ہیں جیسے مارگیج کے کیس میں ہیں. جب ہم نے یہ ساری باتیں دیکھی تو اس کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کی مارگیج انڈسٹری ہے اگر ہم آج بات کرتے ہیں وین ان شارٹ آف end آف دا یہ انڈسٹری اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ اسٹیٹ بینک کا سروے آپ کو بتایا تھا کہ اس انڈسٹری کے اندر آٹو لون کے حوالے سے مارگیج کے حوالے سے ایک طرح سے ڈکلائن نظر آ رہا ہے اور ہم جب اس فگرس کو مد نظر رکھتے ہیں وہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اگر جولائی 2008 میں یہ فگر جو تھی آٹو لون کی 107 اینڈ بلین روپیز کے قریب تھی جو کہ اب کم ہو کے جولائی 2009 کی جو لیٹسٹ فگرس آئی ہیں وہ صرف 77 سیون بلین روپیز پہ آ ہے تو یہ جو ڈکلائن آیا ہے بینکر سے جب اس سلسلے میں بات ہوئی بینکرس کا جو اوپینین لیا گیا تو انہوں نے یہ کہا ان کی آبزرویشن یہ تھی ان کی فائنڈنگ یہ تھی کہ اس ڈکلائن کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ری پیمنٹ زیادہ ہو رہی ہیں کسٹمرز کی پرائورٹیز چینج ہو رہی ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہ آٹو لون جس حد تک ہو سکے ری پے کر کے اپنی لائبریلٹی کو ایڈجسٹ کریں اور ہم جب آٹو لون کی ری پیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ایک اور چیز جو ایک فائنڈنگز کے دوران سامنے آئی کہ جو کسٹمرز کا اسپینڈنگ پیٹرن ہے اور خاص طور پہ اس کے اندر جو فائنینسنگ کاسٹ ہے اس کے اندر ایک طرح سے انکریز ہوا ہے تو کسٹمر کے لیے جو افورٹیبلٹی کا فیکٹر ہے وہ ظاہر افیکٹ ہو رہا ہے اس لیے ایک بہت سے کسٹمرز کی پریفرنس یہ ہے کہ وہ ان لون کو ری پے کریں اور نئے فریش لون کی اپلیکیشن جس کو ہم اوریجنیشن کا نام دیتے ہیں اس کے اندر ایک طرح سے ڈکلائن نظر آتا ہے اس کے اندر کچھ اور فیکٹرز بھی جب بینکر سے بات کی گئی تو جو سامنے آئے وہ یہ ہے کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس ایڈیشنل اماؤنٹ ہے یا ایکسٹرا ہے اور اس میں خاص طور پہ گورنمنٹ کے بحاب پہ کہ جو نان بینکنگ سیکٹر کو وہ اپروچ نہیں کرتے اپنی بورنگ ریکوائرمنٹ کے لیے یا بہت سے بینکس پاکستان میں خاص طور پہ جو بینکس ہیں وہ اپنی ڈپازٹ ریٹس بڑھا کے نہ بڑھا کے ایک طرح سے کسٹمر کو انسینٹو نہیں دیتے تو ایک طرح سے آؤٹ دا بینکنگ سسٹم ایک لکوڈیٹی کا اماؤنٹ ہے اب وہ لکوڈی کا اماؤنٹ جو ہے اس میں جیسے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسٹاک چینج کے اندر اسٹیٹ لینڈ uh, کے اندر زمینوں کے اندر اسی طرح اب لوگوں نے وہ انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے گاڑیوں میں ان کا خیال ہے کہ گاڑی جو ہے ایک کار جو ہے اٹس اے گڈ سورس آف انویسٹمنٹ کہ اگر آج آپ ایک گاڑی خرید لیں گے تو کچھ عرصے بعد اس کی پرائز جب بڑھے گی تو آپ اس کو پھر پروفٹ پہ بیچیں گے تو ایک یہ ٹرینڈ بھی سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے آٹو لون کی طرف لوگوں کی وہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے یہ اس آسپیکٹ کو اس اسپرٹ کو نگیٹ کرتا ہے کہ آپ کامن مین کو ظاہر ہے جس کے پاس یہ ریسورس نہیں ہے کہ وہ آن ایوریج آٹھ سو سی سی کی اگر گاڑی جو کہتے ہیں کہ چار سے پانچ لاکھ کی ہے یکمشت وہ اماؤنٹ نہیں دے سکتا لیکن اس کی منتھلی انکم اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہ بینک سے لون لے کے اس گاڑی اپنی اس ٹرانسپورٹ کو لے کے اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اور اپنی موڈ آف ٹرانسپورٹ کو انہانس کر کے اپنی فیملی کے لیے کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکے تو اس سے یہ آٹو کی فیسلٹی ظاہر ان کو ان کو سوٹ کرتی ہے لیکن جو انویسٹرز ہیں جن کے پاس ایکسٹرا منی ہے وہ ظاہر ہے اس اس کے اندر نہیں آتے تو ایک یہ آسپیکٹ بھی دیکھا گیا اور انفارچونیٹلی اس کے اندر جو ڈیلرز ہیں جو مینوفیکچررز ہیں ان کی اب ٹارگیٹ مارکیٹس وہ انویسٹرز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انویسٹر جس کے پاس یکمشت پیسہ ہے اس کو کھڑے کھڑے ایک طرح سے آن دا اسپاٹ پیمنٹ کرتا ہے تو ظاہر اس کو اس کی ایڈوانٹیج ملتی ہے تو یہ سارے فیکٹرز کو مد رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آٹو لون کے اندر یہ صورت حال ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے بینکوں کو ضرورت ہے وہ اپنے پروڈکٹس میں انویشن لے کے آئیں پرائسنگ کے حوالے سے ٹیچرس کے حوالے سے اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک انسینٹو ہے وہ کس حد تک آپ ظاہر ہے انسینٹو کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے جو انویسٹرز ہیں لیکن آپ کس حد تک یہ جو ٹرینڈ ڈکلائننگ ہے آپ اس کو کس طرح ایک طرح سے ریسٹ کر سکتے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ سارے بینک ایک طرح سے مل کے آن اے جوائنٹ لیول کولوبریٹ کریں کیونکہ یہ پرابلم ایک انڈیویجول بینک کی نہیں ہے اگر ایک کنزیومر آٹو فائنانس انڈسٹری کے اندر ایک ڈکلائن ہے آیا ہے تو اس کو ریسٹ کرنے کے لیے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو میزرج کلیکٹیولی لیے جا سکتے ہیں ظاہر ہے کمپٹیشن اپنی جگہ ہے لیکن یہ سروائیول کی بات ہو رہی ہے اور یہ چونکہ ایک اہم فیکٹر ہے سیگمنٹ ہے بینکنگ کا تو اس کو بینکوں کو ضرورت ہے کو اس کی طرف بھی توجہ دیں اس طرح اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم auto loan کی بات کرتے ہیں ہم نے آٹو انڈسٹری کو دیکھا تو ہم نے کچھ فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کیے اور یہ وہ چیز ہے کنزیومر فائننسنگ میں جب ہم بات کرتے ہیں کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو اہم ایریا ہے ظاہر ہے دوسری دنیا کے ملکوں میں پیرامیٹرز آٹو لون کے ڈفرینٹ ہیں وہاں کا سسٹم ڈیولپڈ ہے کچھ اور چیزیں ہیں وہاں جو کی پلیئرز ہیں ان کے کچھ ریگولیشنز ہیں جس کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت کی پلیئرز جو ہیں وہ ان ریگولیٹڈ مارکیٹ میں اپریٹ کرتے ہیں اس لیے کچھ پالیسیز پراپر بنانا پراپر امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ چیلنجز ہیں جس کو ہم لوگوں نے ایز اے بینکنگ انڈسٹری کے جو پلیئر ہیں ان کو فیس کرنا ہے آئیے اب اس کے بعد ہم جو نیکسٹ ایک طرح سے پروڈکٹ ہے کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے وہ ہے کریڈٹ کارٹ کا ہم کریڈٹ کارٹ کی کچھ بات کرتے ہیں اور کوشش کر گے کہ بریفری سمرائز فارم میں کریڈٹ کارڈ کے آپریشن جو اس سے متعلق جو مختلف فیچرز ہیں جو پاکستان میں خاص طور پہ کام ہو رہا ہے جو پاکستان میں بینکس کریڈٹ کارڈ کی سروسز دے رہے ہیں وہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ کریں کچھ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں اس میں پھر وہی چیز جو آتی ہے سب سے پہلے کہ ہم اسٹیٹ بینک کے پروڈنشل ریگولیشن کی بات کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کے پروڈنشل ریگولیشن اگین دے آر ویری کلیئر دے آر ویری دا کریڈٹ کارڈ بزنس کریڈٹ کارڈ کی بزنس ساری دنیا میں ایک اہم جو عام پبلک کو پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ ان کو ایک طرح سے کیش نہ کیری کرنا پڑے اور اس میں ایک سیکورٹی کا بھی ایلیمنٹ آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پرٹیکولر بزنس کے بہت سارے پٹ فالز ہیں اس کے اندر بہت سارے رسک کے ایلیمنٹس ہیں اس میں بہت سارے ڈینجرز ہیں جس کو جس حد تک ہو سکے کور کرنے کی ضرورت ہے تو اسٹیٹ بینک کا جو ایک طرح سے پروڈنشل ریگولیشن کا فریم ورک ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے بعد اس پروڈنشل ریگولیشن کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ کچھ کریڈٹ کارڈ آپریشن کے حوالے سے بینکوں کے لیے آپریشنل گائڈ لائنس پرووائڈ کی ہیں اس کی بھی ہم آپ کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے پوائنٹس پہلے آئیے ہم فوڈینشیل ریگولیشن کی بات کرتے ہیں اس میں جو سٹیٹ بینک پہلی چیز پہلا ریگولیشن جو امفسائز کرتا ہے کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ جو کہ سینکشن ہو گیا ہے کسٹمر کے نام جب اس کو ایک طرح سے آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو ڈیلیوری جو ہے آپ انشور کریں کہ کسٹمر کو مل رہی ہے پرسنلی مل رہی ہے کیونکہ اس کے اندر اگر خدا نخواستہ وہ مسپلیس ہو گئی یا غلط ہاتھ میں چلے گئی تو ظاہر ہے اس کا مس یوز ہو سکتا ہے تو اس میں جو پن کا کانسیپٹ ہے پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر اس کی کانفیڈینشلٹی کو مینٹین کرنا ہے اور نارملی اس میں جو بینک پروسیجر اختیار کرتے ہیں کہ جب وہ کارڈ بھیجتے ہیں اپنے کسٹمر کو ان کے given ایڈریس پہ تو کارڈ سپریٹلی جاتا ہے اور پن کوڈ سپریٹلی جاتا ہے دو دونوں چیزیں جب سپریٹلی بھیجی جاتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ کسی ایک بندے کے ہاتھ میں دونوں چیزیں نہیں لگیں گی تو اس کا جو ایک طرح سے افیکٹونیس ہے کارڈ کو جو آپ کہتے ہیں کہ چارج کرتے ہیں یا کارڈ کو ایک طرح سے ایکٹیویٹ کرتے ہیں وہ پروسیس جو ہے پھر ایک طرح سے اس کے اندر سیکیورٹی آ جاتی ہے اس کے بعد جو دوسرا ایلیمنٹ ہے پروڈیڈینشیل ریگولیشن کا کریڈٹ کارڈ کے والے سے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اس کے اندر چارجز کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی کارڈ کھو گیا ہے یا کوئی کارڈ چرا لیا گیا ہے تو فوراً جو کسٹمر ہے وہ اپنے بینکر کو ایڈوائز کرتا ہے اس ایڈوائس کے بعد جو کہ پراپرلی بینک کے ریکارڈ میں ایک طرح سے آتی ہے اگر کوئی ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے جو کہ انآتورائزڈ ہے تو پھر اس بینک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسٹمر کو اس ان آتھورائزڈ ٹرانزیکشن ایک طرح سے ریورس کرے اور اس کو کمپنسیٹ کرے ضرورت اس چیز کی ہے کسٹمر کے بیاہ پہ لاسٹ اور سٹولن کارڈ کی فوراً اطلاع دیں اور بینک سے ایک طرح سے ایک طرح لیں اس کے بعد ہم ایک اور چیز جو ریگولیشن میں مینشن کی گئی ہے کہ اس میں لاسٹ اور سٹولن کارڈ کی ایک طرح سے انشورنس بینک لیتے ہیں ظاہر ہے اس انشورنس کا پریمیم چارج کیا جاتا ہے تو یہ پریمیم کا جو چارج ہے وداؤٹ دی کنسنٹ آف دا کسٹمر آپ نے ان کو چارج نہیں کرنا آپ نے اسپیسیفک اگریمنٹ کے تحت اس کو ایک طرح سے اس سے کنسنٹ لینی ہے کہ اگر جو پریمیم ہے جو کسٹمر کو اکارڈنگلی پروڈاٹا بیس پہ چارج ہوگا اس کو ایک طرح سے مینشن کیا جائے گا اور اس کی اسٹیٹمنٹ میں بھی اس کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو کسٹمر کی کانسنٹ ہے اس کا ایک پروپر پروسیجر ہے یہ ریکارڈڈ پروسیجر ہونا چاہیے چاہے وہ فون کے ذریعے ہو چاہے وہ کال سینٹر کے ذریعے ہو یا جس کو ہم کہتے ہیں اے ٹی ایم اسکرین میں پاپ اپ آتا ہے اس کو دیکھ کر یہ ایک وہ سسٹم وہ سیٹ اپ جس سے یہ چیز ایکنالج ہو جائے کہ کسٹمر نے اپنی کانسنٹ بینک کو دی ہے ان چارجز کے حوالے سے اور ظاہر ہے بینک کے پاس اس کا پراپر آتھرائزیشن موجود ہے اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے پروڈینشیل ریگولیشن میں وہ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہے اسٹیٹمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا کریڈٹ کارڈ بزنس اور اے فریکوینسی آف منتھلی منتھلی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے اس میں ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے چارجز مینشن ہونے چاہیے اماؤنٹ ڈیو کیا ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے وہ مینشن ہونی چاہیے اور اس کے اندر اس کا بریک اپ ہونا چاہیے سارا اس کا کہ جو اماؤنٹ ڈیو ہے وہ کیا ہے اور اس میں باقاعدہ اگر کوئی آپ نے اماؤنٹ چارجز خاص طور پہ مارک اپ جو ہے اس کی ورکنگ کسٹمر کو پرووائڈ ہونی چاہیے کہ یہ جو اماؤنٹ ڈرائیو ہوا ہے اس کی ورکنگ کے پیرامیٹرز کیا ہیں کس بیس پہ یہ ایک طرح سے ڈرائیو ہوا ہے اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کریڈٹ کارڈ کی پروڈینشیل ریگولیشن کے حوالے سے وہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک نے ایک طرح سے اس میں میکسیمم لمٹ فکس کر دی ہے جو کہ پانچ لاکھ روپئے ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے کریڈٹ فیسلٹی ہے جب ہم کریڈٹ کارڈ کی بات کرتے ہیں اس وقت ہم ڈیبٹ کارڈ یا چارج کارڈ کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم کریڈٹ کارڈ کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک کریڈٹ فیسلٹی آن بیہف آف دا بینک انڈیویجل کسٹمرس کو دی جاتی ہے تو یہاں اسٹیٹ بینک پروڈینشیل ریگولیشن کے حوالے سے پانچ لاکھ ,00 کی میکسیمم لمٹ ایک طرح سے الاؤ کرتا ہے اس کے اوپر آپ نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ایک طرح سے کلین ایڈوانس ہوتا ہے کلین ایڈوانس ہوتا ہے ظاہر ہے اس کو مدنہ رکھتے ہوئے لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے اس چیز کی بھی اجازت دی ہے کہ یہ اماؤنٹ پانچ لاکھ سے لے کر بیس لاکھ ٹو ملین تک جا سکتا ہے سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن آپ کے وہ انڈیویژل کسٹمر جس کو آپ اکثر ہائی نیٹورک انڈیویجلس کہتے ہیں جو آپ کے پاس بڑے عرصے سے ڈیل کر رہے ہیں ان کا خاصہ ڈپوزٹ ہے آپ کے پاس وہ آپ کے دوسرے پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں ان کی ایک کلین کریڈٹ ہسٹری آپ کے ساتھ ہے آپ ان کو پانچ لاکھ سے اوپر ٹو ٹو ملین بیس لاکھ کی ایک طرح سے کریڈٹ لمٹ دے سکتے ہیں لیکن یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکوں کو اس لیے پابند کیا گیا ہے کہ اوور آل اس حوالے سے جو ان کی لمٹس ہوں گی وہ جو ان کا اوور آل پورٹ فولو ہے اس کے دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ بینک کی مینجمنٹ اس چیز کو انشور کرے کہ یہ جو انہوں نے پریفرڈ کسٹمرس جس کو پرائم کسٹمرس کا نام بھی دیا جاتا ہے جن کو پانچ لاکھ سے زیادہ کی لمٹ دی گئی ہے وہ کس بیس دی گئی ہے ان کا فائل کے اندر سارا ریکارڈ ہونا چاہیے اور یہ پروپر سینئر مینجمنٹ کی اپروول ہونی چاہیے کہ آپ کس کسٹمر کی کیٹیگری کو جو آپ نے لسٹ بنائی ہے جن کو آپ پانچ لاکھ سے زیادہ کی لمٹ دے رہے ہیں وہ اس کے اندر فال کرتے ہیں تو یہ جو ایریاز ہیں یہ ایک طرح سے امپورٹنٹ ہے اور اس لمٹ کو ایک طرح سے انہانس کرنے کا اس میں ظاہر ہے اگر یہ چیز نہیں ہے تو پانچ لاکھ سے اوپر کا اماؤنٹ اگین ٹو دی ایکسٹینٹ آف ٹو ملین بینکس دے سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو دی پروویژن اگر وہ کوئی کسٹمر پرووائڈ کر رہا ہے تو پھر آپ ظاہر ہے اس کو اس کے حوالے سے پانچ لاکھ سے زیادہ کی لمٹ دے سکتے ہیں اس میں وہ ظاہر ہے لمٹس نہیں آتی وہ لون نہیں آتی جو آپ ایک طرح سے لیکوڈ سیکورٹیز کے اگینسٹ دیتے ہیں وہ اس کے یہ ریگولیشن ان پہ اپلائی نہیں ہوتا جس کے اندر خاص طور پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک طرح سے جو سیونگ سینٹر کی سیکورٹیز ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں اس کی لیمٹ ایک طرح سے سپریٹلی ڈیل ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پرویجن والا کانسپٹ ہے پرویجن کا ایک طرح سے ریگولیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف لاؤس کا کیس ہوگا جو کہ 180 ایٹی سے زیادہ پاس ڈیو ہو جائے گا ری uh, پیمنٹ کے حوالے سے مارک اپ پلس دا پرنسپل اماؤنٹ وہ کیس ظاہر ہے لاؤس کے اس میں آئے گا اس کی پرویجن ہنڈڈ ہوگی اور ظاہر ہے بینک اس کی جو انکم ہے وہ اپن پروویژن میں لے کے جائیں گے اور اپنے پروفٹ اینڈ لاس کے اندر اس کو کاؤنٹ فور نہیں کر سکتے یہ پروڈینشیل ریگولیشن کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں اس کو جب ہم بیس بناتے ہیں تو آئیے اب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گائڈ لائنس پرووائڈ کی ہیں بینکوں کو وہ اسپیسیفک گائڈ لائنس ہیں اوور اینڈ ابو دا پروڈینشیل ریگولیشن ظاہر ہے جو پروڈینشیل ہیں وہ تو ایک سے مینڈیٹری ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے لیکن یہ گائڈ لائنس آپ کو ایک طرح سے کہ پاکستان میں بینکس جو کریڈٹ کارڈ کی سروسز دے رہے ہیں وہ کس طرح آپریٹ کر سکتے ہیں اس گارڈ لائن کو اگر فالو کریں تو ایک طرح سے ان کے لیے کامن لیول پیئنگ پلینگ فیلڈ کا کانسیپٹ آئے گا اور ظاہر ہے جو اس کے اندر مختلف پلیئرز ہیں اور اس گارڈ لائن کا جو اصل فائدہ ہے ظاہر ہے اس میں کسٹمر کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے کسٹمر کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹیٹ بینک نے اس گائڈ کے تحت بینکوں کو ایک طرح سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ مختلف ایریاز میں اس آپریشن میں جائیں تو آپ نے کسٹمر کو کس طرح اکاؤنٹ فار کرنا ہے اس کے انٹرسٹ کو یہ جو اس میں کچھ ایریاز ہیں جو گائیڈ لائنز میں ڈسکس کیے ہیں وہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مارکیٹنگ اس کے بعد جو اس کی چیز ہوتی ہے اپلیکیشن پروسیس ہے اس کی ڈیٹیلز ہے اس کے بعد جو اس کے اندر تیسری چیز آتی ہے وہ ہے کہ انفارمیشن اباؤٹ دا چارجز اینڈ مارک اپ ریٹ اس کے بعد ایک اور جو چیز آتی ہے وہ ہے بلنگ پروسیس کے حوالے سے کہ بلنگ پروسیس کو آپ کس طرح ایک طرح سے اکاؤنٹ فار کریں گے اس کو کس طرح مینیج کریں گے اس کے بعد ایک اور آئٹم ہے وہ ہے اس کے اندر ریکوری کا اور ایک طرح سے ریکوری پروسیس ہے اور کلیکشن پروسیس ہے یہ بھی ظاہر ہے اہم ہے اور فائنینسنگ کے حوالے سے اس کی بھی وہی پیرامیٹرز ہیں جو کہ بینکوں کو اپلائی کرنے چاہیے اس کے بعد جو اس کے اندر نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے کمپلین ریزولوشن کا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے بزنس اس اے پیمنٹ میکینزم یہ وہ ایریا ہے جو ماس ٹرانزیکشن جس میں انوالو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر بہت سے ایک طرح سے مس ہیپس بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کمپلینٹس کا ایلیمنٹ بہت اہم ہے اور کمپلینٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو اس کے اندر آخری آئٹم ہے وہ ہے کہ آپ نے مرچنٹ کی ریلیشن شپ کو کس طرح مینج کرنا ہے مرچنٹ جو ظاہر ہے جو جہاں جہاں جس کو آپ پوائنٹ آف سیلس کہتے ہیں جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی آپ نے ان کو مینیج کرنا ہے ان کی ریلیشن کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے آئیے اب ہم ان آئٹمس کو تھوڑا سا مزید تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پہلا آئٹم جو اس کے اندر گائڈ لائنز میں ہے وہ ہے ایک طرح سے مارکیٹنگ کا اور ہم سب جانتے ہیں کہ بینکس بہت زیادہ اگریسو مارکیٹنگ کرتے ہیں جس کو ہارڈ سیلنگ کہتے ہیں سٹیٹ بینک کی گائڈ لائنز کے تحت یہ ہارڈ سیلنگ اگریسو مارکیٹنگ کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ ایٹ آپ جا کے کو نان کسٹمر کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں یو پشنگ یور پروڈکٹس یو ٹرائنگ ٹو جسٹ اچیو یور سیل ٹارگیٹس تو ضرورت اس چیز کی ہے اس اپروچ کو ایک بیلنس طریقے پہ رکھا جائے ایک ڈگنیفائڈ وے میں ایک پروفیشنل انداز سے اس میں اس گائڈ لائنس میں خاص طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے کسٹمرس وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو مختلف پروڈکٹ آفرنگ کے حوالے سے کانٹیکٹ کیا جائے چاہے ٹیلیفون پہ یا میل کے ذریعے تو ایک باقاعدہ بینکوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک لسٹ بنائیں کسٹمرس کی جس میں دے شوڈ ناٹ بی کالڈ خاص طور پہ انسٹرکشن ہونی چاہیے کہ ان سے رابطہ ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوگا اس کو ڈونٹ کال لسٹ کا نام بھی دیتے ہیں تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو لسٹ کو ایک طرح سے رکھیں جو کنسرنڈ اسٹاف ہے جو آپ کا سیلس کا اسٹاف ہے ان کو پتا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز اس کے اندر ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی فالس پرومسز نہیں کریں گے دیکھا گیا گیا ہے کہ جو سیلس کی ٹیم ہے وہ فالس پرومسز کر کے وہ ایسے فیچرس وہ ایسے انسینٹوز بتاتی ہیں جو بظاہر ایکچولی بعد میں نہیں ہوتے تو اس چیز کی ہے کہ آپ کے اس کے اندر کلیرٹی ہونی چاہیے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کسٹمر کو جو بتائیں جو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں جو اس کو آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ مینشن ہونا چاہیے تو مارکیٹنگ کا جو یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ اہم ہے اس کے بعد جو مارکیٹنگ میں ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ کسٹمر کو ایک طرح سے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کو سروس دی جا رہی ہے اس کے اندر کیا کیا پٹ فالز ہیں کسٹمر کو پتا ہونا چاہیے اس کے جو اس کے اندر جو ڈینجرس ہیں اس کے اندر جو رسک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے اور جو خاص طور پہ مارکیٹنگ کال پہ جب آپ جاتے ہیں یہ پروڈکٹ ان کو سیل کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کانسیپٹ اور ہے کہ آپ ان کو یہ دیکھیں آپ ان کو یہ بتائیں کہ اس فیسلٹی سے ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے ایک طرح سے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں جو کنسرنڈ اسٹاف ہے اس کی پراپر ٹریننگ کی پراپر اویئرنیس کی ضرورت ہے کنسرنڈ اسٹاف کو جو مارکیٹنگ کا اسٹاف ہے پتا ہونا چاہیے کہ اس میں ایک پروفیشنل انداز کیا ہے پروفیشنل اپروچ کیا ہے اور آپ نے اس پروڈکٹ کو کس طرح سیل کرنا ہے کس طرح اس کو مارکیٹ کرنا ہے تو یہ مارکیٹنگ کے کچھ جو گائڈ لائنز تھے اس کے کچھ پوائنٹس تھے جو اس میں گائڈ لائنز میں بتائے گئے ہیں اس کے بعد جو اس کے اندر نیکسٹ چیز جو آتی ہے جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے اپلیکیشن پروسیس کے حوالے سے اپلیکیشن پروسیس ظاہر ایک وہ چیز ہے جو کہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کسٹمر سے آپ سائن کرواتے ہیں کسٹمر سے مختلف انفارمیشن لیتے ہیں اور یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ ویلڈ لیگل ایگریمنٹ ہوتا ہے کل کو ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ اینی پرابلم یہ بیس بنتا ہے تو اس کے اندر جو انفارمیشن ہے ٹو اسٹارٹ وتھ وہ کلیئر ہونی چاہیے وہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سمپل ہونی چاہیے اور خاص طور پہ اسٹیٹ بینک اس گائڈ میں انسسٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ اردو اور انگلش دونوں میں ہونی چاہیے اور کسٹمر کو ایکسپلین کرنا چاہیے کسٹمر کو بتانا چاہیے کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے اگر آپ پریکٹیکلی اس چیز کا مشاہدہ کریں آپ کچھ یہاں جو پاکستان میں بینکس ہیں ان کی آپ ویب سائٹس پہ جائیں اور جا کے جو کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ آپ نے ان کو ایڈوائز کرنی ہے آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اتنی زیادہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن نظر آئیں گی کہ آپ ان کو دیکھ کے ایک طرح سے پریشان ہو جائیں گے اور کسی عام کسٹمر کے لیے ان کو فالو کرنا انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح ہم اس کو ابھی آگے کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اس کے جو باقی ایلیمنٹس ہیں اس کو ہم اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ کور کریں اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ